اے آمان والوں ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا اسی بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور زی پہنچ کے اللہ پہچان کرو دے ان کی جو اس سے بند دیکھے ڈرتے پھر اس کے بعد جو حد سے بڑے اس کے لیے دردناک عذاب ہے